و محمد السلام <سؤال> علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں صدارت نمبر پانچ سو اٹھارہ اور لیک ایک سو ساٹھ ہے ہاں جی اوراد کا حصہ ولن ملک الجبار <سؤال> میں ہے اس میں ملکن جبار میں سے اور <سؤال> دعوت شریف کا شروع سے ابھی <سؤال> تک کے درست کی تعداد پانچ سو اٹھارہ <سؤال> ہے اور اوراد فتحہ کا درس نمبر ایک سو ساٹھ ہے اس میں جو ہے پیراگراف نمبر ملک الجبار کا اڑتالیس یعنی لائلہ نمبر اڑتالیس میں پیراگراف نمبر گیارہ ہے آج کے دس میں یہ مقدس دعا یا خلمات ہیں سبحان اللّہ رافع السماوات بغیر عمد سبحان اللّہ رافع السماوات بغیر عمد اس مقدس دعا کی تھوڑی سی توجہ سبحان اللہ اس کی توجہ عام لوگوں کو ہوتا رہا اللہ ہر عیب و نقد سے پاک و پاکا و منزا ہے جو یوں مشکل اوقات دوسرے تمام مشرقوں میں کفارقوں میں اللہ کی طرف نسبت دیتی ہیں ان تمام ایبوں سے اللہ تعالیٰ کے ذات پاک و پاک و مونزہ ذات ہے اس کی توجہ ہے سبحان اللہ رافی اسماوات اس رافی جو استمفال کا سگا ہے واضح مکرف رفع, رفع انش اس کے معنی لکھا ہے اٹھانا رافعین اٹھانا ضد ہے وضع کا جو کہ رکھنے کے معنیٰ اوپر اٹھانا اور رکھنا کسی چیز کے پاس اور ایک معنی لکھا ہے رفع کا بلند کرنا تیسرا معنی قائم کرنا چوتھا کا معنی رفع زائل کرنا ہٹانا ختم کرنا یہ سارے اس کے معنی لکھا ہے القاموس الجدید نام الغد یعنی ہاں دعا میں اٹھانا بلند کرنا قائم کرنا مناسب ہے رافع تو اس لحاظ سے معنی بن جائے گا بلند کرنے والا اٹھانے والا قائم کرنے والا یہ معنی اب بنے گا رافع ان کا تو رافع سبحان اللہ رافع السماوات اس تو اسماوات اس جو ہے یہ سما کی جمع ہے آسمان کے معنیٰ اور اب جب سما یسمو شمون سمان اس کا فعل ہے مظر ہے اس کا معنی بلند ہونا بلند مرتبہ ہونا ہنجح یہ معنی القام سجدے لیکن یہاں جو ہے السماوات آسمانوں کے معنی میں ہے اللہ رافع اس سبحان صفحان اللہ رافِ اس پاک اور منزہ ہے وہ اللہ جو بلند کرنے والا ہے اٹھانے والا ہے آسمانوں کو جسے قرآن میں آئے سات آثمان سماوات سب آئے سات آسمان تو جم ہو گئے بغیر آمد حنج تو غیر کا لفظ جو ہے سوا کے معنی میں آتا ہے جم اس کے اغیار ہے حنج اور لاہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور بیوجہ حالیت کے منصوف ہوتا ہے جس قرآن میں ہمر غیر باغ ولا آدن یعنی لا ہاں اور اللہ کے معنی میں بھی ایک بار استعمال ہوتی ہے غیر جب غیر کا بھی حرف کے معنی میں آتے ہیں تو بی غیر یعنی غیر کا لفظ ہاں غیر کا لفظ کئی طرح پر استعمال ہوتا ہے لغت کی کتابوں میں لیتے ہیں کئی طرح پر استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں محس نفی کے لیے یعنی اس سے اور کہ فوقاقت محض نفی کے لے آتا ہے ہاں جی دوسرے معنی کا اس بات مخصوص نہیں ہوتا ہاں دوسرے معنی کا اسبات مثلاً جو ہے صرف نفیکلے آتا ہے ایک چیز سے صرف ایک چیز سے, اس سے کسی دوسرے معنی کا ہاں جی تو صرف نفیکلے آتا ہے ایک معنی تو اس کا مطلب کیا ہے ماہ اس سے کسی دوسرے معنی کا اس بات مقصود نہیں ہوتا صرف نہ فکر آتا ہے جو کبھی ایک سے نہ فکرتے فکر ہیں دوسرے کے لیے اس بات ہوتے ہیں وہ معنیٰ نہیں. جیسے مر تو براجلن غیر قائمن یعنی میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو کھڑا نہیں تھا تو صرف نہ فکر پرانی باغ میں ہے ومن اضلوم تبا ہوا ہو بغیر ہدَََََََََََ منا اللہ قسم اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو خدا کے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے تو صرف شاخ کے گمراہ ہونے پہ دلالت کیا ہے بغیر خودن بدون ہدایت کے نفی کمانے دیے اس میں کسی اور کے لیے اس بات محسوس نہیں نمبر دو غیر کبھی اللہ جو مستثنیٰ کے لئے آتا ہے اس صورت میں یہ نقرہ کی صفت بن سکتی ہے جیسے مرا تو بے قومن غیر زید یعنی زید کے علاوہ دوسری قوم کے پاس سے گزرا شریعمان ایک ایسے قوم کے پاس سے گزرا جس کے صفات یہ وہ غیر زید زید نہیں ہے تو قرآن پاک میں ہے جی ماں علم تو لقمن ال اللہ نغیر اللہ سورہ سرقاد نمبر اٹھتیس ہے اللہ ما علم تو لقمن اللہ نغیر یہ طالب فرعون نے کہا ہے میں تمہارے لیے کوئی اور معبود میرے سوا نہیں جانتا ہوں بس میں ہی تمہارا معبود ہوں یہ جی تعاون فرون نے کہا میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا ہوں یہ فرعون کے جملہ ہے یہاں دعا میں جو ہے تو ادھر دعا میں جو ہے سبحان اللہ رافع اسلام بغیر آمد میں جو ہے غیر محض نفی کے لے آیا ہے اس دعا میں تو یہاں جو ہے اللہ کے معنی میں نہیں صرف نفع کے نئے ایسی ہم اللہ پاک و منازع ہے آسمانوں کو اور وہ بلند کرنے والی ذات ہے بغیر عام ایسے آسمان جو ستون کے بغیر ہیں ایسے ستون جو تمہیں نظر آئے نظر آنے والے ستون کے بغیر اس کو اونچا کرنے والی ذات ہے بلند رکھنے والی ذات ہے اٹھانے والی ذات ہے امد کا معنی لکھا ہے ستون اور سہارا ہاں اس طرح الصلاۃ و عمود الدین وہ بھی اسی لفظ سے ستون اور سہارے کے معنی میں فرمات نیس الامد کے معنی کسی چیز کا قصد کرنے اور اس پر ٹیک لگانے کے ہیں یہ معنی میں بھی ہے کسی چیز کا قصد کرنے اس پر ٹیک لگانے کے اس پر تگے لگانے کے معنی الامود اس لکڑی یا بلی کو کہتے ہیں جس کے سارے خیمہ کھڑا کیا جاتا ہے خیمے کے بیچ میں یا اطراف میں ہنج جو لکڑی کھڑا کیا جاتا ہے اس کے جمع عمود و امدن آتی ہے قرآن پاک میں فی عمد المد سورہ حمزہ میں آج نمبر نو ہنج فی عمد امد یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں آفروں کو مشرقین کو اللہ تعالیٰ جو ہے آ کے لمبے لمبے ستونوں میں ان کو باندھ دے جائیں گے ان کے ساتھ سورہ رات آیت نمبر دو میں نے فرمایا کہ بغیر آمدن ترون بغیرآمدن ترون ایسے ستونوں کے بغیر جسے تم دیکھ سکو تو اس سے خاص توضیف مغدف انشاء انشاءاللہ بھی تو ادھر دعا, دعا میں آیا سبحان اللہ راف السماوات بغیر امد پاکرمنازہ ہے وہ اللہ جو اس نے آسمانوں کو ملون کیا بغیر عمدن بدون کسی ایسی ستون کے اس ہاتھ میں آ گیا ایسی بغیر عمدن نہ جس کے تم دیکھ سکو تو اب ترجمہ جو ہے اس دعا کا سبحان اللہ رافع بغیر عمد اس کا اللہ مشریری تو ترجمہ ہے وہ یہ کیا ہے اللہ پاک ہے جو آسمانوں کو بلا ستون اٹھائے رکھنے والا ہے رافی اٹھانے والا تو اٹھائے بلا ستون بدون کسی ستون کے آسمانوں کو اٹھائے رکھنے والا ہے بندہ کیے کے جو تجمد و عاظم آئے وہ یہ ہے اللہ ہر ایب نقص سے پاک و پاکزہ ہے سبحان اللہ رافی اسلام آواز وغیرہ منجو آسمانوں کو بدو کسی ستون کے بلند و قائم رکھنے والا ہے بلند و قائم رکھنے والا ہے یہ تجمہ زیادہ مناسب لگا تو اس دعا میں بغیر آمدن آیا ہے سبحان اللہ رافی سمد بغیر آمدن تھوڑی توجہ دینے چاہو. یعنی بدون کسی ستون و سہارا کے آسمانوں کو بلند و قائم اور اٹھائے رہنے والا عظیم سورش ہے کوئی ستون نہیں ہے فضا میں معلم ہے عظیم چاند ہے فضا مول ملّ ہے چل رہا ہے اتنے عظیم کہکشانیں عربوں کی تعداد میں ستارے ہیں ان میں ایک احکشان کے اندر بھی تو کسی ستون کے ہیں اور سب جو ہے اپنے اپنے مزار میں گھوم رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنے عظیم قدرت کا جو ہے کرشمہ ہے یہ سب جو ہے اس کے دلیل ہیں آیات الہی ہیں یہ تمام جو ہے آسمانی و اس میں موجود سیارے ستارے کوئی حرکت کرتے ہیں کوئی اسی ایک جگہ پر روشن ہوتا ہے دن ہوتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے تو اس حاد میں آیا بغیر بدونی کسی ستون و سارا کے آسمانوں کو بلند و قائم اور اٹھانے اٹھائے رکھنے والا سورہ رات ایل نمبر دو میں بغیر آمدین تراؤ نہ آیا ہے یعنی اللہ وہ پاکزات ہے جو آسمانوں کو بغیر ایسے ستون و سارے کے جسے تم دیکھ سکیں اٹھائے رکھا یعنی اے تو ستون ہے لیکن وہ ستون ہمیں نظر نہیں آنے والی یعنی تمہیں نظر نہیں آنے والے ستون کے ذریعے سے ہم نے آسمانوں کو اٹھائے رکھا تو اس ساتھ سے معلوم ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستونوں پر قائم رکھا ہے ایک یعنی ان کو سہارا ہے سہارا یعنی وہ ستون ایسی ہیں جسے ہماری نگاہ دیکھ نہ سکے تو ستون سے مراد یہاں سہارا ہے کیونکہ آمد ان کا معنیٰ ستون و سارا دونوں کی ہے اس لیے تفصر نمنامی اسی صورت رات کے عائد نمبر دو کے ذیل میں اس ستون سے مراد میگناطیسی نظام ہے تو اللہ تعالی نے کانات کے اندر جو کشش رکھا ہوا ہے میگناطیسی مخصوص مقدار میں ہے ہر چیز میں تو وارے کو اپنے مدار میں گھومنے دیتے ہیں نہ وہ جانے دیتے ہیں نہ پیچھے جانے دیتے ہیں تو ستون سے سمرجم غنیتی سے نظام ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمام سیارات و آسمانوں کو اپنے اپنے مدار میں قائم رکھا ہے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کے عظیم قدرت کو بیان کرتا ہے یہ معمولی دعا نہیں ہے سفان اللہ اللہ پاک و منزہ ہیں راف سماوات ایک آسمان نے سات آسمان ہیں ابھی انسانوں کی رسائی سے ایک آسمان تک بھی نہیں ہوا ہے ہاں جی اس میں سات سیارے ان میں سے چوتھے سیارے جو مریخ ادر تک پہنچنے کی کوشش کریں ہاں جی باقی کائنات اور کتنا وشی ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور اسی ایک آسمان کے نیچے قرآن فرماتے ہیں ہم نے تمہارے نچلے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے شمالوں گا اور آسمان جہاں تک انسان کے رسائی سے سے نہیں تو یہ دعا جو ہے سبحان اللہ رافی سماوت بغیرآمد اللہ تعالیٰ کے عظیم قدرت کو بیان کرتا ہے کہ وہ پاک ذات ہر قسم کے عیز و ناطوانی سے پاک ہے وہ ایسے عظیم ذات ہیں جس نے سارے جس نے سات آسمانوں اور زمینوں کو خلق فرمایا ایک تو یہ اور سورج جیسے عظیم سیارہ کو حلق فرمایا جو کہ پورا آخ اور حرارت ہے ہزاروں سینٹیگریٹ اس کے حدود میں گرمائش ہے کوئی اس کے قریب جا نہیں سکتا لیکن اس اللہ نے اس کو ایک نظام میں ڈال دیا کتنے عظیم قدرت کا مالک ہے اللہ نے گرمن سوچنے کا مالک اس عظیم آنکھ کے سیارے کو ایک نظام میں شامل فرمایا شامل فرما کر یعنی شامل فرما کر اسے ایک مدار میں قرار دینا سوائے اللہ بزرگ و بدر کے کس کے مجال ہے وہ شین قدیر بادشاہی کے قدرت میں ہیں لہذا بندے مومن کو چاہیے کہ ان آیات الہی میں غور و فکر کرتے ہوئے اس کائنات میں یعنی غور و فکر کرتے ہوئے ان آسمانوں میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی عظمت و قدرت و کھیورائی کا دل و جان سے تصدیق کرتے ہوئے اس کے حضور عادس میں ہمیشہ ارسات تصدیم خم رہیں اور یہی بندے کے لیے سزاوار اور لا سے ہے کہ اس کے سامنے بندہ ہی بن کے رہیں اپنے رسم بندگی سے نکلنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ بندے کے لیے پھر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں لیکن اللہ کے عظمت کا ادراک کرتے ہوئے اس کی قدرت اس کی اور کیبریائی کا ادراک کرتے ہوئے اس کے کائنات میں غورفی اور تدبر تدبر کر کے اور پھر اس کی عظمت کو سمجھیں اس کی کیوریائی کو سمجھیں اس کے بے نہایت قدرت کو سمجھیں پھر اس کے علم بے نہای حکمت بے نہایت کو سمجھیں پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو کے بیٹھے ہاں جی اور اس کی اطاعت تو بندگی کرتے رہیں تو یہی بندہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے اللہ اسی بندے کو چاہتے ہیں اسی کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے تو میری دعا اللہ تعالیٰ میں ان مقدس دعاؤں کو ان عظیم دعاؤں کے معنی معفہوم کو سمجھ کر ہاں جی ان کو پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ کی عظمت کے میں توفیق دے کیونکہ میں آپ لوگ بار بار بولتا ہوں ہماری یہ دعائیں حسن دعائیں صبح فتیہ اور عاد فتیہ اللہ کی توحید کی معرفت کے لیے اللہ کے ذات اور صفات کی معرفت کے لیے اللہ کے علم بے نہایت قدرت بے نہایت سنگ و بسر ان تمام صفات ثبوتیہ اور باقی تمام صفات پھیلی آساری ان سب کو سمجھنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے ہم جی اس میں کیونکہ یہ سب پیارے وسلم کے دعائیں ہیں ہاں جی وہ معتور مستند آسمال حسنہ کچھ قرآن میں کچھ حادیث میں ہیں جو اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ کے انبیاء کے در سے ہمیں پہنچا تو ان دعاؤں میں تدبر کر نظام کرامی اور اللہ کی عظمت کا ادراک کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخر ہو جائے آمین رب الانی